لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مظلله ومن يضلل فلا هديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وقد اللهم صل على محمد وعلى عل محمد قما صليت تعالیٰ ابراہیم وعلى عل آل ابراہیم النق حمید المجید اللهم المبارک علام محمد وعلى عل محمد کمبارک على ابراہیم وعلى عل آل ابراہیم النق حمید المجید سبحانہ کا لا مولانا علامہ دم طنا الَََََََََََََََََََّ کا انضر عم الحکیم ربش رحلی صدرِ و یسر عمری وحد من ملسانی یفقہ قولی لقد قال اللّہ سبحانہ اعوذ آبد من الشعیطان الرحیم من ونفق ہی ونفِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یادینخ اللہ بلطند الدم و تخ اللہ تعملون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت میں سے ایک عظیم و شان مشہد اور موقف ہمارے سامنے آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو پانی کی بہت تنگی تھی اور مدینہ میں موجود جو واحد کنواں تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی جو اس کا پانی بیچا کرتا تھا اور ایک ڈول پانی کا ایک مد اناج کے بدلے بیچتا تھا بڑے فخر کا دور تھا اور بہت ہی تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا اور صحابِ کرام انتہائی تکلیف میں تھے تب رسول اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منشتری بئر فیضا الحفیح دل بہو ما دلا المسلمین بخیر اللّہ منحا الجنہ کون ہے وہ شخص جو بیر روما خرید لے اس کنویں کا نام بیر روما تھا اسے خرید لے فیضا الفیہ دلوہ ما المسلمین اور اس کنویں سے اس کا اتنا ہی تعلق ہو کہ اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ہو کہ جس طرح ہر شخص اس سے پانی بھرتا ہے وہ بھی اپنا پانی بھر لیا کرے یعنی اس کو وقف کر دے اپنی ملکیت ختم کر دے اور اسے وقف کر دے اور اس کا تعلق اتنا ہی باقی رہ جائے کہ اس کا ڈول عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی اور ساست بشارت بھی فرمایہ کہ بخیر اللّہ حاف فی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس سے کہیں بڑھ کر سلا عطا فرمائے گا اور کہیں زیادہ اس کا درجہ اور اجر عطا فرمائے گا عثمان قونی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ فشت اور یہ تو ہم سلب میں نے وہ کنواں خرید لیا اپنے اصل اور خالص سرمائے سے جس سرمائے سے میں نے تجارت کرنی تھی راس المال اسی مال سے میں نے وہ کنواں خرید لیا بعض روایات میں اس کی قیمت چالیس ہزار دینار مذکور ہے اتنی ایک زر خطیر خرچ کر کے یہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دیا یہ ایک عظیم و شان لیکی ہے اللہ رب العزت بندوں کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے ایک انسان اپنے اسماد اور سرمائے کے ذریعے اللہ رب العزت کی ندا کے بڑے مواقع بنا سکتا ہے حالانکہ یہ دنیا ایک گھٹیا شے ہے اور اس کو دنی اور انتہائی گھٹیا قرار دیا گیا ہے مگر مال کی محبت بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے اس محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کرنا حالانکہ یہ دنیا دنی ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی رضا کا موجے میں عثمان غنی کی یہ نیکی کس کس پہلو سے انتہائی عظمت اور وقرت کی حامل ہے ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جو شخص اس کنویں کو خرید لے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اسے جنت میں اس سے بہت بہتر صلہ ملے گا بذات خود یہ بشارت بڑی عظیم شان ہے اور جنت کے سلے اور درجے کا وعدہ ہے اور کہیں بہتر عطا کا وعدہ ہے جناب عثمان غنی نے یہ کنواں خرید لیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا یوں مسلمانوں کی ایک تکلیف کا خاتمہ ہو گیا اور پانی کی فراوانی ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اس نیکی کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں مثلا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من من مسلم قربتن قربتاً دنیا نفص اللہ عنہ قربتن من قرب بام القیامہ کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو زائل کرے گا تو اللہ ربلی سے اس کے بدلے اس کی آخرت کی تکالیف کو زائل کر دے گا اور یہاں تو تمام اہل مدینہ اور تمام صحابہ کی ایک تکلیف کا سوال تھا جس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سرمائے کے ذریعے زائل کیا اور کتنوں کی تکلیف کو رفع کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کی آخرت کی تکلیف کو زائل کر دے گا اور آخرت کے درجات کی رفعت عطا فرمائے گا بذات خود پانی کی نیکی جو کنواں ہے یا کوئی نہر ہے یا کوئی حوض ہے تالاب ہے یا کسی بھی اعتبار سے پانی کی فراوانی پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے نویرا اسلام کا فرمان ہے کس آتن یوں تو اجو فی قبور نو قسم کے افراد ایسے ہیں جو مر کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب ان کی قبر میں انہیں مسلسل پہنچتا رہتا کسی انقدا اور بندش کے بغیر ان میں سے ایک شخص من اجرہ نہ जो جو کوئی نہر یا پانی کی نالی بنا کر پانی جاری کر دے اور ہفارا او نہ ہرن اور ہفارا یا کوئی کنواں کھدوا دے یا کھود دے یا اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں تو جب تک یہ پانی کا سلسلہ قائم رہے گا اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا ملتا رہے گا حتیٰ کہ اس پانی کے ایک ایک قطرے کا ثواب کوئی پرندہ کوئی جانور اس پانی کو پی لیتا ہے اور اپنی پیاس کو زائل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو عطا فرمائے گا اور ثواب کا یہ سلسلہ اس کے لیے جاری رہے گا تو جس پہلو سے بھی دیکھیں یہ نیکی بڑی عظیم و شان ہے پھر اس میں ایک اور ثواب کا سلسلہ سامنے آتا ہے عثمان قن رضی رن ہوگی یہ نیکی اسلام کی تاریخ میں پہلا وقف ہے اوقاف کا سلسلہ تاریخ میں جاری اور ساری ہے مگر یہ پہلا وقف ہے جو اسلام کی تاریخ میں ہوا وقت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی چیز مسلمانوں کے لیے عام کر دے وقف کر دے اپنی ملکیت ختم کر کے عام مسلمانوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دے یا عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے اسے چھوڑ دے تو یہ نیکی وقف کہلاتی ہے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ النہوں نے جو یہ نیکی انجام دی یہ تاریخ اسلام کی پہلی موقوفہ جائیداد ہوئی اور پہلا وقف جو ان کے لیے باعث اجر ہوا یوں اس نیکی میں ان کو سبقت کا شرف حاصل اور اولیت کا شرف حاصل اور دین اسلام میں نیکی میں سبقت اور اولیت بہت معنی رکھتی ہے اور بڑی اس کی عظمت ہے بسابون صابقون علاء المقربون صابقون کیا کہنا صابقون کا یہ تو اللہ کے بڑے ہی مقرب ہیں اللہ تعالی کے بڑے قریب ہوں گے جو سابقین ہیں سابقین سے مراد نیکی میں سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے کسی عمل کو انجام دینے والے اور اس طرح انجام دیں کہ پھر دنیا اس تاریخ کو دہراتی رہے اور بعد میں وہ نیکی ہوتی رہے اوقاف کی ایک تاریخ ہے اور وقف نیکی کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور لوگ جائیدادیں خریدتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا انتفاع وقف کر دیتے ہیں تاکہ یہ نیکی جاری رہے اور قائم رہے اور اس کا عجر ان کو حاصل ہوتا رہے تو یہ تاریخ اسلام کا پہلا وقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من منسن سنت حسن فلاح اجر و من وہ اجر و من عاملہ سن سنت سنتن فائل یہ وزروہا بہ وزرمن عاملہ بحا القیامہ کہ جو شخص کوئی اچھی اچھی سنت اچھا طریقہ قائم کر دے اس سے مراد بزات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی نیکی جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے اور کوئی شخص اس کو پہلے انجام دینے کا شرف حاصل کر لے اور اس نیکی کو اپنانے میں وہ سبقت اختیار کر لے اولیت حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اس کو عطا فرمائے گا اور اس کے بعد جو شخص بھی وہ نیکی انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کا ادر بھی اس کو عطا فرمائے گا تو یوں آپ اجر و ثواب کا اندازہ کیجئے کہ تاریخ اسلام کا پہلا وقف اور اس وقت سے اب تک لاکھوں کروڑوں اوقاف بن چکے ہیں اور قیامت تک بنتے رہیں گے اور وہ سارا اجر و ثواب وقف کرنے والوں کو بھی حاصل ہوگا اور اس کا حصہ عثمان غنی رضی رنہوں تک بھی پہنچے گا کہ وہ اس نیکی میں سبقت لے گئے اور ان کا شمار سابقین میں ہوا اسی طرح کوئی شخص اگر کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے اور لوگ اس طریقے کو اپناتے ہیں تو اس برائی کا بوجھ اس پہ بڑھتا رہے گا اور قیامت تک جو لوگ بھی اس برائی کا ارتکاب کریں گے ان کا سارا بوجھ اس پہلی برائی کرنے والے کو ملے گا جس کی مثال قتل سے دی جا سکتی ہے قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا اپنے بھائی حابیل کا قاتل رقع ارضی پر یہ پہلا قتل تھا پہلا قتل کا جرم سرزد ہوا اور قابل مسلسل اس گناہ کے بوجھ دلے ہے اور قیامت تک جہاں جہاں قتل ہوں گے وہاں وہاں کا سارا بوجھ قاتل کو بھی ملے گا اور وہی بوجھ قابل تک بھی پہنچے گا یہ ثقت اگر کسی نیکی میں ہو تو بڑے شرف کی بات ہے اور اگر کسی برائی میں ہو تو بہت زیادہ بوجھ اور وعید کی موجب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وفد آ کر اسلام قبول کرتا ہے اور ان کی ظاہری حالت انتہائی فقر اسرت کو ظاہر کر رہی تھی تنگی معیشت کو ظاہر کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اپنے گھروں سے کچھ لے کر آؤ اور ان کی مدد کرو انہیں لباس مہیا کرو انہیں کھانا اور پانی مہیا کرو صحابہ یہ بات سن رہے ہیں لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا ایک صحابی اٹھتا ہے اور اپنے گھر سے جو میسر تھا وہ لے کر آتا ہے اور نبیر اسلام کو پیش کرتا ہے اس کو دیکھا دیکھی تمام صحابہ اٹھے اور جو اللہ نے توفیق دی اپنے گھروں سے لائے اور ان کو پیش کیا تو یہاں نیکی کی سبقت کا شرف ایک صحابی کو حاصل ہوا جس کا بیگمبل اسلام نے ذکر کیا کہ سنن سنت حسن فلاح و من بجر عاملہ بھی ہے علیہم کہ جو دین اسلام میں اچھی مثال قائم کر دے اچھا طریقہ سبقت کے شرف کے ساتھ قائم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائے گا اور بعد میں جو جو اس عمل کو اپنائے گا اور اس نیکی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو عطا فرمائے گا تو یوں یہ پہلا وقف تاریخ اسلام کا جس کا سیدنا عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ بھرپور اجر و ثواب حاصل ہوا اور ہوتا رہے گا اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جو شخص بھی وقف کی نیکی اختیار کرے گا اور اپنا مال اپنی جائیداد مسلمانوں کے استعمال اور فائدے کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر جناب عثمان قندیر دی کو بھی عطا فرمائے کروں جناب عثمان قندیر دیران ہوگی یہ سبقت پہلی سبقت نہیں ہے بلکہ اسلام قبول کرنے میں بھی وہ سابقین میں شمار ہوتے ہیں گوشت سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا لیکن سابقین میں شمار ضرور ہوتے ہیں اور چوتھے اسلام قبول کرنے والے عثمان غنی رضی رن بھی تھے بس من مد المہاجرین ودین بے احسان رضی اللہ عنہم بردو عنہم کہ جو سابقین اولین خب مہاجرین ہوں یا انصار ہوں اور اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں تو اس فرمان میں بھی عثمان غنی داخل اور شامل ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں بھی وہ سابقین میں شمار ہوتے تھے اور اولین میں ان ان کا شمار ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضران ہو کے دوست تھے جاہلیت کے دور میں بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے دوست عثمان کو دعوت دی انہوں نے بھی فوراً قبول کر لیا عثمان غنی کا فرمان ہے کہ کن تو راب اسلام دین اسلام میں چوتھا نام میرا ہے تو گویا وہ بھی اس تعلق سے اس لحاظ سے سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں تو ایک نیکی مگر اجر و ثواب کی بہت سی جہتیں بن گئی یہ نیکی بذات خود اجر کا موجب ہے یہ نیکی صدقہ جاریہ ہے اس کنویں کا پانی صدیوں مسلمانوں کے کام آتا رہا اب تک پانی موجود ہے لوگ وہاں جاتے ہیں اور بدعات اور خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں حکومت سعودی عرب نے حکومت بند کر دیا تاکہ بدعات کا اور خرافات کا سدحباب ہو اگر ہم نے اس میں اپنے دور میں جب وہاں تھے جہاں کر دیکھا اور پانی موجود تھا تو صدیوں سے یہ پانی استعمال ہوتا رہا صدیوں استعمال ہوتا رہا اور اللہ کے نیک بندے اس کو استعمال کرتے رہے تو یہ نیکی عثمانِندی نظرانیوں کے کھاتے میں صدیوں چلتی رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی کیونکہ یہ نیکی وقف کی شکل بھی اختیار کر گئی اور جب تک مسلمان اپنی جائیدادیں اپنی اموال وقف کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ صدقہ جاری عثمان غنی رضی رانوں کو حاصل ہوتا رہے گا اور اجر و ثواب ان کو پہنچتا رہے گا جو شخص مسلمانوں کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرتا ہے عام دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے اس کے اندر کبر آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے اور کوئی بھی نیکی انجام دے کر اللہ ماشاء اللہ اس کی حرکات قابل دید ہوتی ہیں اپنی ایک ایک حرکت سے وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا گویا اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے پروگرام بنا لیے جاتے ہیں اور ریاکاری کا سلسلہ اختیار کر کے اس نیکی کو دنیا ہی میں برباد کر دیا جاتا ہے عثمان غنی رضیران ہو کا معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسد حیان عثمان میری پوری امت میں سب سے سچا حیا دار عثمان غنی ہے جس کی حیا میں صداقت ہے سچائی ہے سچا حیا دار ہے اور کوئی تمر و غرور نہیں ہے اور کوئی احسان جتلانے کی کوشش نہیں ہے توازوں کا پیکر حیا کا پیکر عثمان قدیل دلان ہو اور یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے رسول رسود العظم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اللہ استام الرج نے تستحیمن الملائے کا میں ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس شخص کی حیا کا احترام آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں آسمانوں کے فرشتے بھی اس شخص کی حیا کا احترام کرتے ہیں اشارہ عثمان غنی رضی رانح کی طرف تھا جن کی تاریخ اس قسم کے احسانات سے بھری پڑی ہے لیکن ساتھ ساتھ حیا کا عالم بھی آپ دیکھ لیجئے اور توازو کا عالم بھی دیکھ لیجئے جس قدر انفاق فی فیصب اللہ بڑھتا جاتا اسی قدر حیا میں اور توازوں میں اضافہ ہوتا جاتا اور حیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ہے ہمارا پروردگار رب العالمین سب سے بڑا حیا دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حیی کریم کہ اللہ تعالی بڑا ہی باحیا ہے اور ستیر ہے حیی اور ستیر ہے حیی کا معنی حیا دار اور ستیر کا معنی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور اللہ رب العزت کو زیادہ حیا کب آتی ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ جواد ہے کریم ہے سب سے بڑا سخی ہے خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس دعا کا سلا اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ پروردگار کی حیا ہے حیا خلق الہیہ میں سے اور فرمایا کہ اسد حیان عثمان سب سے سچی حیا عثمان غنی رضی ردیرانوں میں تھی اس قدر فراوانی کے ساتھ سخاوت کرنے کے باوجود انتہائی حیا دار اور توادر ان کے ساری کے پیکر تھے تو ان تمام اوصاف کے ساتھ اگر ایک شخص انفاق کی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا مقربین میں اس کا شمار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حشد الا فسن مجھے دو بندوں کی ریس آتی ہے دو بندوں کو دیکھتا ہوں مجھے ان کی ریس آتی ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں رجل اللہ مال ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی مال عطا فرمائے فراوانی سے مال دے فیوسل علی ہوں اللہ حالک دے اور وہ مال مسلط کر دے ان لوگوں پر جو اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے ایسے لوگوں کو دے دے جو حق کے راستے حق کے طرق اور حق کی مدوں میں اس مال کو خرچ کرتے رہیں اور لٹاتے رہیں اور فراوانی سے اپنے خزانے کھول دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور دوسرا راج الطا اللہ قرآن جس کو اللہ قرآن دے دے قرآن کے نور سے اس کے سینے کو منور کر دے اور صبح و شام قرآن پڑھے اور قرآن اور سنت سے لوگوں کے بیچ فیصلے کرے تو مجھے ان دو بندوں کی ریس آتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں تو یقیناً انفاق فی صفید اللہ اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرماتا ہے لیکن جو شخص بخل اختیار نہیں کرتے بلکہ سخاوت کے منحج پر قائم ہوتے ہیں اور جب بھی انفاق کا موقع بنتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے قرب کی حصول کا ایک انتہائی اہم موقع اور راستہ ہے سیدنا عثمان غنی کی سیرت سے ہمیں یہ بھرپور درس ملتا ہے اور یہ بات بھی واد ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک نیکی اختیار کر لے اس نیکی کے اجر کے بہت سے پہلو بن سکتے ہیں ہمارے ذہن سامنے تو ایک ہی پہلو ہوتا ہے اس نیکی کا مگر اس کا اجر دینے والا ہر پہلو کو جانتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس نیکی کا اجر اس کو ملتا رہے گا مثلاً آپ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے صرف نماز پڑھی ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا لیکن آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر اگر کسی نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا اپنی نماز کی اصلاح کر لی تو جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں لہذا نیکی کے تعلق سے یہ اصول اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ نیکی کا جو موقع سامنے آئے اسے کر گزریں اس کے اجر و ثواب کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں اور بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں اور اللہ رب الد کی رضا کا موجب وہ نیکی بن سکتی ہے بہت سے طرق اور بہت سے پہلوؤں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بڑا نیکیوں کا قدردان ہے اور کسی نیکی کے کسی اجر کو ضائع نہیں کرتا بشرط یہ ہے کہ وہ نیکی صحیح منحج پر ہو صحیح قواعد پر ہو اور ان اصولوں کے ساتھ ہو جو شریعت نے بیان کیے ہیں ریاکاری سے پاک ہو من و اضاء سے پاک ہو اور خلاف سنت روش سے پاک ہو سنت کی خوشبو ہو اخلاص کا رنگ ہو اور اس جذبے کے ساتھ وہ نیکی اختیار کر لے تو اس کے اجر و ثواب کے بہت سے پہلو بن سکتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا مگر بہت سے پہلوؤں سے اس کا اجر و اس کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں صالحین کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق دیں اور عمنِ سالے کی توفیق دے کہ یقیناً یہ مختصر سی زندگی اس کو غنیمت جاننا چاہیے اسی تعلق سے کہ ہم اپنے ان شب و روز کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دیں اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کریں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا کرتے رہیں اللہ پاک توفیق فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے باطن کو اخلاص کے نور سے مدین فرما دے ہر عمل کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے مدین فرما دے عقول هذا وصطفر اللہ علیہ واہر الداوانہ الحمد رب اربرالم الحمدللہ للہ وسلات وسلم ولا رسود اللّہ وبعد بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اللہ رب العزت تمام بیواروں کو صحت کاملہ عاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے اس کے علاوہ سلطان صاحب ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں محمد حنیف صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے جماعتی ساتھی حبیب صاحب ان کے عالیہ کا انتقال ہو گیا ان کی مففت کی دعا کے انہیں اللہ ربرعزت ان کی مقفت فرمائی اور علیٰ عین میں ان کو جگہ ادا فرمائی یاج کا اعلان ایک بڑے اہم علاقے کے لیے ہے سہون جو کہ شرق کا علاقہ ہے اور جہاں ایک بڑی مشہور درگاہ جس کا لوگ قص کرتے ہیں وہاں حج تک کرتے ہیں اور وہاں ان عرس کے دنوں میں بڑا اجتحام ہوتا ہے اور لوگ شرکیا اعمال انجام دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ہمیں پلاٹ حاصل ہوا اور اللہ کا گھر تعمیر بھی کر دیا گیا ہے اب وہاں ساتھیوں کی ایک ایک بڑی دیرینہ ضرورت ہے اور وہ مسجد کے اوپر ایک حال تعمیر کرنے کی تاکہ عورتیں بھی وہاں آئیں نمازیں ادا کریں جمعے پڑھیں اس کے علاوہ عام دنوں میں دروس میں شریک ہو تو یہ ایک دعوت کا ایک مرکز ایک ایسے مقام پر قائم ہو چکا ہے جہاں شرک و بدت کی تاریخیاں ہیں اور ظلمات ہیں یقیناً یہ مرکز ایک منارہ نور ہے اللہ کی توفیق سے تو اس کی وسرت میں آپ تعاون کیجئے تاکہ یہ اوپر کا حال بن جائے اور عورتوں کی ایک حاجت پوری ہو جائے اور یہ ایک صدقہ جاری ہے ان ہوگا اللہ پاک قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے ان نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور نفسنا من اللہ من ہُوستعین ہُو و فر من و ننز فلا شورفسن له ومن مالیند فلا فلاں له شدء اللّہ الہ الا اللہ اللّہ وحدہ اللہ لا اللہ له شد ان نبد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 اللّہ منصور السلام المسلمین اللّہ منصور المنثردین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بج النام منهم المن خضر الدین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منهم